السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ما أستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وكل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنکا حمد مجید سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحد الأخذة من اللسان يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسقون بالكتاب وأقام الصلاة ناس ایک بہت ہی اہم شرعی حقیقت ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ اکثریت کو اس کی اہمیت کا نہ علم ہے نہ اندازہ ہے وہ مسئلہ ہے حرمت والے چار محل جن کا آغاز ذوالخاجہ سے ہوتا ہے ذوالخاضہ ذوالحجہ محرم یہ جی تینوں پیدر گئے ہیں اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب دین اسلام نے ان مہینوں کی کیا اہمیت ہے ان مہینوں کے تعلق سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور یہ مہینے ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے اس طرح بہت کم لوگوں کا دھیان ہوتا ہے یہ مسئلہ اکثر لوگ فراموش کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں عدت شہور ہے ان لمبائی اتنا اشارہ شاہرن کی گدا ملنا یوم خالف اسلم آبادی والا اربات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد دوبارہ ہے اور یہ بارہ مہینے کتاب اللہ میں موجود ہیں جہاں کتاب اللہ سے مراد ساز اللہ تعالیٰ کی وہ جو سازفہ انبیاء پر اترے ان کی شریعتوں میں ان کی کتابوں میں بارہ مہینے اور یہ تعداد موجود یوم خلق اسماوا والارض اور یہ تعداد اس وقت سے ہے جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے جب آسمان اور زمین آسمانوں اور زمینوں کو بنایا گیا اسی وقت سے ان مہینوں کا آغاز کر دیا گیا اور یہ مہینے ایک رفتار ایک ترتیب اور ایک وقت کے مطابق چلے آ رہے ہیں کسی کمی بیشی کے بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر مسلم احمد رسول اللہ علیہ کی حدیث ہے ان زمانہ کا سزارت یوم خالہ کاسم آبادی بن اور زمانہ اپنی رفتار اور اپنی حید کے مطابق گھوم رہا ہے چل رہا ہے اس وقت سے چل رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس وقت سے چل رہا ہے اور اس کی حیث میں رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سالت اس میں شر ہو سال کے بارہ مہینے ہر مہینے میں چار ہفتے ہیں ہر ہفتے میں سات دن ہیں ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں ہر گھنٹہ ساٹھ منٹ کا ہوتا ہے اور ہر منٹ میں سات سیکنڈ اور یہ ترتیب یہ نظام اور یہ عید اس وقت سے جاری ہے جس وقت سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور آج تک وہ نظام چلا آ رہا ہے ایک سیکنڈ کی تقدیم یا تاخیر کے بغیر ایک سیکنڈ کے تعطر کے, کے بغیر ایک سیکنڈ کی رکاوٹ کے بغیر اور فوائد کا دن ہے اربا اور ان میں تین مہینے حرمت والے والے والے چار دارم مہینے ان چار مہینوں میں تین مہینے محن� پیدر پہ ہیں سلخاج جو آج <محن>. جاری ہے طالبان چار تاریخ ہوگی سلحج اور محرم یہ پیدل ہیں یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب جو جمعہ ثانیہ اور شاہجان کے درمیان ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا جس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ شریف ریفا یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی کوئی فساد ببا نہیں کیا جائے گا اور ان کو امن سے گزارا جائے گا اب یہ حکمت واضح ہو جائے گی کہ یہ تین مہینے پہ کیوں ہیں اور رجب کا مہینہ سال کے وسط میں کیوں ہے ان تین مہینوں میں ایک مہینہ ضرور حج ہے جس میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں مناسب کے حج ادا ہوتے ہیں تو یہ مہینہ حرمت والا ہے کیونکہ دنیا گھروں سے نکلتی ہے حج ادا کرنے کے لیے تو فریضہ حج امن و سکون سے ادا کر سکے کسی فتنے کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر اور چونکہ ساد کا میں سفر انتہائی اور کٹن ہوتا تھا اور لوگ مہینہ مہینہ بھر پہلے حج کے لیے گھروں سے نکلتے تھے تو اس سے قبل بھی جو مہینہ ہے ذلقا دفت ہے اسے بھی حرمت والا قرار دیا گیا गया, تاکہ गया, لوگوں کے سفر امن سے گزر جائے اور ان کو کسی فتنے کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی ڈاکہ دنی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹنا ہے تو واپسی کا سفر بھی بالکل محفوظ ہو پھر امن ہو پور سکون ہو mañana. اس لیے ذلحجہ کا اگلا مہینہ محرم کا اسے بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ لوگ فریضہ حج ادا کر کے امن و سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ لو یہ حکمت ہے ان تین مہینوں کے پیدل پہ ہونے کی چوتھا مہینہ سال کے وسط میں رجب ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ سال کے دوران سال کے وسط میں بیت اللہ کا فصد پر عمرہ ادا کرنے کے لیے رجب کے عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن یہ سال کے وسط کا ایک مہینہ منتخب کیا گیا تاکہ لوگ سال کے دوران یا سال کے درمیان مناشرے کی عمرہ ادا کر سکے اور ان کا سفر, سفر محفوظ ہو پرمن ہو تو یہ پہلی حکمت ہے حرمت والے مہینوں دوسری بات یہ کہ اللہ العزت نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا جس کا معنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے اور اللہ کے شاعر کی تعریف ہر مسلمان پر فرق اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں سارے کے سارے جو فرائض وہ اس کے شاعر نماز بھی شاعر میں سے حج بھی شاعر میں سے روزہ بھی شاعر میں سے تو یہ نہیں کہ ان احکام کی تعلیم نہیں ان کی تعلیم فر نماز کی تعلیم فرض حج کی تعلیم فرم روزے کی فرض اس کے تمام فرائض کی تعلیم فرم تو اس طرح یہ قرمت پر مہینے ہیں چار یہ خالق کے کائنات کے شاعر میں سے اور ان مہینوں کی تعلیم کرنا بھی فرق اس کی ایک جھلک نبیر اسلام کی ایک حدیث سے باتیں ہوتی ہے آپ hm حج کرنی تشریف لے گئے دست الحجہ کو آپ نے میدان میں نہ خطبہ صاف صاحب صحابہ سے پوچھا ایو جو یومن ہاتھا یہ کون سا دن صحابہ کو معلوم تھا یہ ظلم دس ظلم ہے یوم نہ قربانی کا دن ہے مگر صحابہ خاموش کہ شاید نبی نے کوئی اور نام بتایا اور ہمیں علمی فائدہ ہوا رسول اللہ نے خود ہی فرمایا علی سا یوم اللہ یوم النار نہیں یہ قربانی کا دن نہیں عرض کیا کہ جی ہاں پھر آپ نے پوچھا ایو شہر انہار یہ مہینہ کون سا صحابہ جانتے تھے سورحجہ کو نہیں مگر آپ خاموش ہیں کہ شاید نویر اسلام کو اور نام بتائے اور ایک علمی فائدہ ہو جائے تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ علیہ صاحب جس الحج کا مہینہ نہیں جی ہاں ذو الحج کا پھر نبینا خلان نے پوچھا کہ ایو بلا دلہ یہ شہر کون سا صاحبہ جانتے مکہ مکرم مگر صحابہ خاموش ہے کہ شاید نبیر اسلام کچھ اور نام بتائیں اور ایک علمی فائدہ ہو جائے, رو جائے رو جا, رو جا. رو جا. تو پھر رسول اللہ نے خود ہی فرمایا کہ یہ برادر حرام مقام مکرمہ نہیں جی ہاں اب نبی اسلام نے آ ایک بڑا عظیم علم ان فرمایا کہ ان دماغ وہ امبال تم کا آراض حرام نہ فی بلد ہے کم خا تھا تمہارے مال تمہارا خون تمہاری عزت ایک دوسرے پر ہے جیسے آج کا دن ہے جیسے یہ شہر حرام ہے اور جیسے یہ مہینہ فرمت ہے اب یہ خون بہانا بال لوٹنا یا کسی کی عزت کے درپے ہونا یہ حرام ایک دوسرے کا خون تمہارے لیے قابل احترام ایک دوسرے کا مال تمہارے لیے محترم ایک دوسرے کی عزت تمہارے لیے محترم جیسے یہ مہینہ محترم ہے اور جیسے یہ دن محترم ہے اور جیسے یہ شہر شہر محترم تو اس سے آپ سمجھیں کہ ہت والے مہینوں تعین اصل مقصد کیا کہ اس میں نہ تو کسی کے عزت کے درپے ہوا جائے نہ کسی کے مال کے درپے ہوا جائے اور نہ خون لینے کی جائے کیونکہ اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ان کا احترام لیکن یہ مہینے آتے ہیں جاتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہی وہی فکر وہی فسادات لوٹ مار خون ریز ڈاکو اپنا کام کر سیاسی ڈاکو اپنا کام کر اور انہیں ان مہینوں کی حرمت کی نہ پرواہ ہے نہ علم نہ اندازہ اللہ تعالیٰ کیا فرما فلافوں نے مورفیسا کہ ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرا نہ کسی اور ظلم کی دو قسم ایک ظلم الف اپنی, اپنی جان, جان پر ظلم بور، بور، بور، بور اور دوسری قسم ظلم خیر دوسرے انسان پر ظلم دوسرا انسان کوئی دو>. بھی ہو سکتا وہ آپ کا خاندان ہو سکتا ہے بیوی بچے ہو سکتے ہیں دوست آباد ہو سکتے ہیں کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہیں کرے اپنے نش پر ظلم کرنے کا معنی کیا ہے اپنے نش پر ظلم کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی گناہ کا ارتخاب نہیں کرے گناہ کا انتخاب معیت کا ارتقاب یہ ظلم ہے نفس اللہ اشرف لاتون رحمت اللہ میرے ان سے سے قید جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو یا جی. اشارہ گناہوں اور معصیتوں کی طرف ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرنا اس کا معنی معصیتیں کرنا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو سن لو گناہ اور معصیت ہر وقت ناجائز لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں خاص طور پہ تم نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا معصیتیں نہیں کرنی اور گناہوں کا ارتقا نہیں کرنے۔ یہ بات یاد رکھو اللہ تعالی نے اس شے کو حرمت والا قرار دے دیا اس شے کی حرمت کو پامان کرنا یہ ڈبل جرم زیادہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو جیسے مکہ مکرم برد ارحم اللہ تعالی نے خود اس کی حرمت کا تعین کیا اور قرآن کیا کہتے ہیں میں یورنگ فی میرا عادل نزک ہوں میرا عداب اللہ میں پہنچ کر مکہ مکرمے پہنچ کر اگر کوئی شخص الحاد کا ارادہ بھی کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں ایک ہے گناہ کا ارتکاب کریں وہ تو بڑے عذاب کا باعث ہے اور ایک ہے خالی گناہ کا ارادہ کرنے کا تیرے گھر پہنچ کر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے نہیں صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی آزاد علیم کا مستحق ہے اس کے دل میں کسی معاشیت کا ارادہ ہی آتا ہے وہ بھی دردناک عذاب کا مستحق ہے کیوں اس لیے کہ یہ بیت اللہ یہ بلد حرام جس کی حرمت کا تعین خالقے کائنات میں کی حالانکہ ارادہ ہے بنا جرم نہیں بندے کے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ مجرم نہیں قرار پاتا جب تک وہ گناہ کر میں لیکن بلد حرام اس سے ہے یہاں الہاد کا ارادہ بھی جرم ہے اس ارادے پر بھی عذاب علیم کی وعید ہے اللہ کے بندو اسی طرح کہ چاروں مہینے بھی اللہ کا کے حرام کردہ ہیں ان کی حرمت کا احترام فرد ان مہینوں میں اگر گناہ کرو گے ظلم کرو گے تو یہ معاوضے کا باعث ہوگا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا اور شدید ترین عذاب کا موجب ہوگا یہ ظلم نفس کہ انسان گناہوں کا ارتکاب کر اپنی جان کو ظلم کرے اور اپنی جان کو ہلاکت کے گڑھے میں چھوڑ دیا جہنم میں خود ہی پھکوا دی ظلم اللہ نفس کہ اسے اپنے اوپر ترس نہیں اس وجود کو خود جہنم میں جلانا چاہتا ہے گناہوں کا ارتکاب کر اور ظلم اور غیر کیا ہے دوسروں کے حقوق چھیننا سلب کرنا مالی سیاحتیں کرنا مالی زیادتیاں کرنا غیبتیں کرنا کسی کی عزت کو اچھالنا کہ ہر وقت ناجائز ہے لیکن ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ ناجائز جیسے مکہ حرمت والا شہر ہے وہاں کا ارادہ بھی دردناک آزاد کا باعث اور ظلم تم ہر وقت نہ جائز ہے کسی وقت بھی جائز نہیں ایک حدیث کلسی میں اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی ان لکھ بجانگ تو ہو بہ نہ تم ہر رات فلاں تو اے میرے بندو میں <many> نے <self> ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں عدل ہی ادر قائم کرتا ہوں ظلم نہیں کرتا تم پر بھی حرام کر رہا ہے ظلم نہ کرنا آپ نہ اپنی جان پر نہ کسی اور انسان پر ظلم نہ کرنا نبیر اسلام کے ایک اور حدیث ہے کہ ظلم ظلم یوم کہ دنیا کا ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں جتنا ظلم کرو گے کسی اور پر اتنا قیامت کی تاریخیاں ظلم اندھیرے بڑھتے تھے چلنا ممکن نہیں ہو اور جو لوگ ہمیشہ منہ جلد پرسائن ان کا نور چاروں طرف پیدا ہوگا اور ظالم کہیں گے ان کو رو میں کہ تم ہمارے دوست ہے دنیا میں چلنے میں تیزی نہ کرو ہمارا انتظار کرو تمہارے قریب آ جائیں تاکہ تمہارے نور سے مستفادہ کر نہ اور سکیں وندہ ان دونوں کے بابے ایک دیوار حائل کر کے وہ نور بھی ان سے چھین جو نظر آ رہا یہ ظلم قیامت کے ظلمات قیامت کی تاریخی اور قیامت کے اندھیرے اللہ تعالی کے ساتھ مظلوم کے ساتھ نہیں بینہ تو بہن اللہ کی جب اتنا مظلوم فائن نہیں سو تو بہ ن اللہ کی مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی آہ مظلوم کی مت اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اپنی مظلوم بندے سے کہتا ہے نہ کر کہتے میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا خا کچھ عرصے فائد ہی کر لیکن کروں گا تیری مدد ضرور کروں گا ہاں کچھ وقت کے بعد کروں یا اللہ فوری, فوری کیوں کچھ وقت کے بعد کیوں ہاں اللہ مظلوم کا تجرب اس کا آہ بکا سننا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں میرے سامنے روئیں منا کریں اللہ کو بہت ہی یہ معاملہ ظلم کا اور یہ ظلم کی عمومیہ کا یہی ظلم اگر ان چار مہینوں میں روا رکھا گیا تو اس کی بہت زیادہ شدید ہے زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ, ساتھ جیسے دنیا کا موال دوہرا ہے ویسے نیکی کا بھی کئی گنا زیادہ ہے ان چاروں مہینوں میں اس نیت کے ساتھ کیجیے اللہ کے شاعر اللہ کے نزدیک یہ مہینے محترم ہیں تو میں ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوں زیادہ ہمارے سارے خوب اللہ کا ذکر کرو اللہ کی محبوب ترین میں عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت خوب قرآن پڑھو روزے رکھو اس کی راہ میں مال خرچ کرو تو پھر اعمال صالحہ کا اجر و سواب کئی گنا پڑ جائے تبھی اللہ نے حرمت والے مہینوں کا جہاں ذکر کیا ہے اس آیت کے آخر میں فرمایا مستحقین جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے ان مہینوں میں اگر تقوا کا بھرپور گزارا کرو تکو معاشیتوں سے بچاؤ کا نام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں آمان صالحہ انجام دینے کا نام ہے اگر تم, تم متقی तूम بن तूम گئے کی کی کی کی اور منہج تقوا کو اپنا لیے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ اجر و ثواب کا بڑا عجیب سلسلہ ہے اللہ تمہارے ساتھ جیسے ان اللہ صاحب اللہ تمہارے ساتھ بہت بڑی فضیلت ہے تو ان مہینوں میں منہج سپا پر قائم رہنے والے اس عظیم بشارت کے مستحق ہیں کہ اللہ ہم کے ساتھ ان مہینوں کی حرمت کو آپ اس طرح بھی پہچانیں کہ یہ مہینے اللہ نے چن لیے حرمت کے لئے جس اللہ نے سال کے بارہ مہینے میں ان چار مہینوں کو چنا تاکہ ہم ان کو محترم جانے اسی اللہ نے سال کے بارہ مہینوں میں ماہ رمضان کو چنا جس میں قرآن ناگر کیا اور اس کی عادت ہن لوگوں پر آیا کرتی اسی اللہ نے سال کی تمام راتوں نے لیرت مخدر کو چھنا اس کا احترام نہیں کرتے ہو تو ان چار مہینوں کا احترام کیوں نہیں یہ کی تو خالق کائنات کی رحمت کی کست اسی اللہ نے پوری سرزمین سے مکہ مکرمہ کو چھنا جہاں مسجد حرام ہے اور جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر سال کے تمام دنوں میں سے یوم ارفا کو سنا جس دن خانے کائنات اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس دن جتنی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے کسی اور دن میں نہیں ہوتی عرفہ محترم نہیں ہے ماہ رمضان محترم نہیں ہے للت القدر کا احترام نہیں کرتے تو پھر چار مہینے اسی ساتھ محترم قرار دیے اسی ذات میں ان مہینوں کی حرمت کا علاج ہمیں نے محترم قرار دیا ظلم نہ کرنا اپنے اوپر نہ کسی اور منہ سپنا کو استعمال کر نیک امار انجام دے یہ سوچ کر کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اللہ رب العزت وہ نیک ایسے قبول فرمائے گئے کہ ان کا اجر سواد بے توحاشا بڑھ جائے کیونکہ خان کائنات نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا تو ہر موقع کے لیے شریعت کو دیکھنے شریعت کے حقائم دا. کی پابندی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے اخروی کامیابی کے دیاری لیے دیاری اور اپنے پرگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آخر میں دو چار باتیں آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کچھ لوگوں کو نا قرار دے دیا گیا جن کے ہاتھوں میں کسی وقت میں اقتدار سے چند جملوں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور ان کی نااہل کا اعلان کر دیا گیا ہے الحمدللہ کہ ہم جمیدہ علی سنگھ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بالخصوص پاکستانی سیاست شرعی سیاست سے شرعی سیاست اقامت توحید کا نام کہ اللہ کے توحیف کے دائر کی ملت بند اور اس زمین کی پشت پر کسی اور اپنے خالق پر مالک کا اقتدار کا ان یہ ہماری سیاست کا ہے قولوا لا الا لا ہمارے بہت سے احباب بہت سے بزرگ خاص طور پر پنجاب سے ان کا تعلق وہ اس شخص کے ہم نبالا ہم پیانا اور اس سے تعلق جوڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے ان کی لمحے فکری ایک ایسا شخص جو آٹھ سال بیت اللہ کے پڑوس میں رہا اور پاکستان آتے ہی اپنی سرگرمی کا آغاز دادا دربار سے کیا آج आ, وہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہے جہاں نا اہلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی اب اس دوستی کے بارے میں سوچا جائے سنجیدگی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ زمین کی پشت پر جب بھی توحید کا سنت کا اسلام کا انقلاب پر بڑا ہوگا وہ ایک ہی جماعت کے ذریعے ہوگا جس جماعت کی نشانی اللہ پاک نے خود بیان کی اللہ پاک ہے میں ایمان والو اگر تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ سارے اپنے آپ کو پہچانو مرتد ہو جاؤ کافر ہو جاؤ اور میرے دین کو چھوڑ دو ساری دنیا باغی ہو جائے تو میں پھر بھی اسلام کو دوبارہ قائم کرنے پر ہوں وہ کیسے بےتاؤ میں ایک جماعت کے ذریعے یہ کام سب کا نہیں اگر یہ کام سب کا ہوتا تو نے اور کیسر رسول بنا دیا جائے دنیا کے سونے اور چاندی کے مالک طاقتوں کے مالک اللہ نے ایک کمزور ہستی کا انتظار کیوں کیا در رہی یتیم جو پیدا ہوا تو دائیاں کھپرا رہی کہ اس گھر سے کچھ نہیں ملنے لے. یتیم پیدا ہوا کچھ عرصے بعد بال بند ساتھ چھوڑ دی چچا نے کفالت کی دادا نے کفالت وہ بھی ساتھ چھوڑ دی جس نے اپنے مال کے ساتھ وہ بھی اس کا دل پوری کائنات سب سے زیادہ صاف ستھرا یہ پھر مشروط فرماتے ہیں کہ محمد من خیر جب نبی السلام کی پیشن کا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے کیا پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری کائنات سب سے نفیس سب سے سفر سب سے, سے پاکیدہ روشن مجل اور ہے با تو اللہ نے با اس شخصیت کو باوجود ظاہری کمزوری کے چن لیا اپنی رسالت کے اس شخص کے سر سے نبوبت کا تاج سجا دیا سمار پھر بندوں کے دلوں میں جھانک فواج افلبا صاحب خیر فلود رحب فسٹ ہاں ہوں تو نبی یہی سلام اللہ نے کہہ دیکھا کیا پایا جو نبی کے صحابہ ہیں ان کے دل سب سے پاکہ ابو بکر اور نہیں عبد الرحم اللہ ابو بن چر ان کے دل سب سے پاکیدہ ہے تو اللہ نے ان جسوس خدشی کو اپنے نبی کی صوبت گری چلیے تو یہاں دل کی پاکیزگی چاہیے یہ ظاہری طاقت نہیں تقوا چاہیے متعلق لوگ اسلام کی نشتیاں کا ہیں تو اللہ فربار ہے کہ اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ ہم دوبارہ دین کو قائم کرنے پر پادر ہیں لیکن کیسے ایک جماعت کے ذریعے اس جماعت کی خوبی کیا ہے یہ ہڈو ہو اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی اور اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی یعنی وہ خانے کے کائنات کی محبت یہ کام وہ لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت اور دین اسلام نے اللہ تعالی کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے تم تو ہے اللہ میرے حبیب کہہ دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتفاق کتاب و سنت کی اجتفاق وہی کی پیر میں اللہ کے حبیب کی اتفاق یہ سمرا ہے بےحم دلّہ سننا بے حمد اللہ جما دے دی اس زمین کی پشت پر اگر اسلام کا نظام قائم ہو سکتا ہے شرک کی بےحتری ہو توحید کی المبرداری قائم ہو سکتی ہے بدت کی بےستری ہو تو سنت کی اقامت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اس جماعت کے ذریعے ممکن ہے جن کے پاس توحید کا فہم اور سنت کی طبیعت اور وہ بھی حملہ عاد الحدیث ہے اور کوئی یہی جو مائ اس اصلاح کا کام کر دوسرے مقام پر گرمایا بلبی مسل کی تھا خوبیاں جنہوں نے کتاب و سنت کو تھام لیا اور نمازیں سیدھی کڑی سنت کے مطابق ادا کرا یہ لوگ مسلح ہیں دنیا میں اصلاح کا کام کرنے والے دو ان کی نشانیاں دو ان کی علامتیں ہیں ایک, ایک کتاب و سنت, سنت کو تھامنے والے دوسرا, بالے بلے دوسرا بلے ان کی نمازیں جو ہیں وہ باپ دادا کے طریقے سے نہیں ہوں گی قوم برادری کے طریقے سے نہیں ہوں گی بلکہ وہ مطابق ہوں گی این محمد الرسول رسم کے طریقے باپ دادا کی نماز قابل قبول نہیں ہے قوم برادری کی نماز قابل قبول نہیں ہے اس زمین اللہ کی حجت نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا دادا ہے اللہ کی حجت اللہ انبیاء ہے اور ہماری حجت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازیں اللہ کے حبیب کی نمازوں کے مطابق اور جو جماعت اس مصب کو پیدا کر لے تو مسلم کی جماعت ہے اصلاح کرنے والی شرکت پر کرنے والی بدت کی بے پوری کر کے سنت کے نمبرداری کرنے والی تو عہد الحدیث کی تربیت کرو عہد الحدیث کو تیار کرو ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جن لوگوں کی جو ہے وہ کرتوتے سامنے آ گیا ان کے رویے سامنے آ ان کا کردار سامنے آ پہلے بھی تھے کوئی ڈھکا چکا نہیں تھا کہ ایک شخص آٹھ سال بیت اللہ میں گزار کر توحید پر قائم نہ ہو سکا اور اپنے مشن کا آغاز دادا دربار سے کرتا ہے تو ایسے سب سے تعلق میں تھا اور آج تو حرف حفیظ سامنے آ چکے ہم یہ مشورہ دیا میں جانے کہ جماعت عزیز پر توجہ دیجیے ان نوجوانوں پر توجہ دیجیے ان کی اصلاح کا سر کیجیے اسلامی انقلاب اگر آ سکتا ہے تو وہ انہیں کے رہیے منت ہے شب و گزاریے ان کی اصلاح کیجئے ان کی تعلیم و تربیت کا کیجئے یہ ایک امانت بل آپ کو سونپی گئی اس امانت کا حق ادا کیجئے اور ساتھ ساتھ دعائیں کریں کہ اندر رب العزت اس ملک کی حفاظت کرے یا اللہ یہ ملک جو لا الہ کی بنیاد پر حاصل ہو اس کی حفاظت یا اللہ یہ ملک اس کو اسلام کا توحید کر اپنے پیارے عظیم کی سنت اور محبت کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس کو دین کے حسد سے بچا بز بز بز بز بز بز دا دا دا کی شرارتوں سے بچا اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اس کی اصلاح کی توقی عطا فرما یہ ہماری عزت کا ایک مکان ہے اور ہماری نیک نامی کا ایک مکان ہے اللہ پاک ہمیں پوری طرح اس کی حفاظت کی توفیقر اور اس امانت کا حق ادا کرنا رب کہ